شب براعت کی آمد آمد ہے اس مقدس رات میں جہاں خوش نصیب اللہ پاک کی عبادت کا اہتمام کرتے اور برکتیں پاتے ہیں وہیں کچھ نادان افراد ایسے بھی ہیں جو اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے اور آتش بازی کے ذریعے اللہ پاک کی ناراضی کا سامان کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں زمن میں ایک رپورٹ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شابان المعظم آٹھواں مہینہ ہے جو رجب کے بعد اور ماہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے اس مبارک مہینے کو پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ ارشاد فرمایا ہے اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب براعت کہتے ہیں جو عظمت اور برکت والی رات ہے شب براعت جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے مگر افسوس شب براعت میں آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہے جگہ جگہ پٹاخے پھاڑے جا رہے ہوتے ہیں اور پھل جڑیاں چھوڑی جا رہی ہوتی ہیں آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی جب اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی والے ہی علیہ و سلام کی طرف پھینکے شب برات یعنی پندرہویں شابان کو مسلمانوں کی ایک تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آتش بازی کا سامان خریدتی اور پٹاخے چھاڑ کر اس مقدس رات کی بے قرومتی کرتی ہے جس میں مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے اور ہر سال خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے اس میں جان کا خطرہ اور مال کی بربادی مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ اپنے مال میں اپنے ہاتھ آگ لگانا اور پھر اللہ پاک کی ناپرمانی کا وبا ڈالنا ہے شب برات میں بدقسمتی سے آتش بازی رواج پا گئی ہمارے یہاں یہ گنا و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس سے سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اس سے بچائیں اور اگر ماں باپ کو پتا ہے کہ وہ اس لیے پیسے مانگ رہا ہے کہ یہ جا کر آتش بازی خریدے گا اس سے اور یہ شب برات میں یہ اس کو چلائے گا تو اب ماں باپ کو اس کام کے لیے پیسے دینے بھی حرام تا ون الر بت تقوا نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کا تعاون کرو مدد کرو ولا تا ون السم بل ادوان اور گناہ اور ظلم کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو یہ قرآن پاک کیا ہے تو ماں باپ روکنے پر قادر ہیں اور ذنع غالب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں گے تو یہ مان جائیں گے آتش بازی کا گناہ نہیں کریں گے تو اب ماں باپ پر روکنا واجب ہو جائے گا نہیں روکیں گے تو گناگار ہو جائیں گے اللہ پاک کے لیے اس بہودہ اور حرام کام سے بچیے شب واراعت کی وجہ آتش بازی بلا شخص اصلاف اور فضول خرچیے لہٰذا اس کا ناجائز اور حرام ہونا اور اسی طرح آتش بازی کا بنانا اور بیچنا خریدنا سب شر ممنوع ہے محمد وکاس اتاری مدنی چینل بابل المدینہ کراچی